بسم اللہ, الرحمن اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سبح اسم اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے اللہ خونا کو جس نے بنا کر ٹھیک کیا قدر الی اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی الی اب او جل اور جس نے چارہ نکالا جبو پھر اسے خشک سیاہ کر دیا سنو کو اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے اللہ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 انقریب نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جی بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بل تیو نل